تین بند آگا ایک مسلمان مجرم اسلام جرم ہے تو انہیں دی نگاہ ایک مولوی مجرم ایک غریب مجرم ایک جرم کرن نہ کرنے مجرم ہے ان دی نگاہ تین کہ مجرم نہیں کافر جن ایٹم بم بڑا من دسو ایک بندہ کپڑے نہ جوڑا لیا ہے لر لے پٹرول ہے اگ لے وہ فورن آتا ویخو میں ترقی کیپڑے کس طرح میں کس طرح لائی کھانا یار میں ترقی کی, تو آگ ترقی کی ان، تو سی سارے بندے ایمان کوئی آخسی ترقی یافتہ جیڑے دے پوت نے ایٹم بم پڑا پوری دنیا نو تباہ کرنے انرقی یافتہ بیٹھے آدھو ملا خراب ہے آخر یافتہ کھانا آخر اپنا ہر چلانا اقبال نے کی آخیا ہےج یہ چیزاں سارا ہوں اس وجہ تک بیٹھے اس وجہ تک فرتے پیو ہر تیسری ویکو اللہ اکبر اللہ صاحب سے بڑا ہے اللہ صاحب سے نہنو اکرب میں نہ بلوری میں شاہ رب تک بر اللہ صاحب سے بڑا داڑی عبادت رب تو کچھ ہوں مو علم دی وجہ تڑیا پہ جو یار عالم ہو کے ہوں جدو علم پڑھتا ہے انسانوں ایک پک لگتی ہے نا تے آلم نک چلی جاتی ہے چاہ تو رہی ہے کہ نہیں رہی ہوں علم پڑھنے کی سزا اصل کی دیتی ہے کہ عالم ساری دنیا ٹھیک ہے ایک عالم مجرم ہے تو معلوم کیا سارے نزدیک پھر علم مجرم ہو گیا اصا ویخنا ہی بزرگیں فرمائے علماء تو دو اتنی دور نہ ہوو کہ تھی دین چھٹ بیٹھو قریب نہ ہوو کہ انہیں برے ویگ کے پھر وہاں تمتا نفر ہو کے پھر بھی دین چھٹ پاؤ یعنی اساب رکھو کہ وہ کریب جاؤ نہ دور رہو جی کیوں دیتا نال آلم علم دی وجہ دین، نال واسطہ، علم مولوی کولے چیز آئندہ پڑدا بھی تین ان علم تو یار انج کام نہ کریں نہ سارا مطالبہ یہی ہے نا بھائی تلم ہے کم ات کم یہ جرم نہ تو سوال ہے بھی علم دے ہے صفت ذات مقدم ہوندی دیئے یا صفت ہون توسی ایسی کلمہ پڑی بیٹھے ہیں نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہون توسی رابد مقابلے ویج کوئی شائع نو بڑا نہیں کہے سکتے اچھا او دی داری اے دی داری علا مجرے میں بھئی اے داس داری مخلوق خدا دے حکم نال والوگ پہن حیثیت اندی سنت ہے ایمینہ تھی حیثیت کی یہ سنت داری رکھے تو جرم نہیں کر سکتا داری اللہ اللہ سے دانا جی داری مڈا لوگ تو سب کچھ کرے ہوں کلما پڑھتا ہے بزرگوں پڑھ لوگ اکلمند بن جائے کدی نہیں ہو سکتا یاد رکھنا اکلمند کی ہو چائے ہوں اقبال نیکو اس کی جی کلام اسی بندہ پڑ کوئی نہ سڈے کو بولو اصل تڑ لینا ہے لیکن اسی بولتے ہیں تو انہیں کے بکھاؤ دنیا ساری کٹھی ہو کے پھڑے انہیں اقبال کہندہ ہے کی اقبال ہے کہ ساکی مجھے مسجد میں شراب پینے دے یا وہ جگہ پتا جہاں خدا نہیں انہیں ایک کے مکان ایک کے مکین انہیں دسوں مکان وڈہ ہے یا مکین مکین وڈہ ایمینہ انہیں مسجد خدا تک کھارے نسبت لگی راب دی جی اوہ آ دے یار میں نو اس وچ شراب پین دے یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں او ظالمہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب العالمین ہے مسجد دی کیڑی شاہ ہے مسجد تانوں روزی دی دیتی ہے کیڑی شے دیتی ہے ہر چیز پیدا اس کیتا ہے ہر شے اس دیتی ہے تینو اوہ دا خیال نہیں تے دا داری تے دا مسجد دا علم تے ادھر آ رہے ہیں تے دس اے دشا رگ تو ہے تو سب سے بڑا ہے ہوں دسو ایک بندہ بادشاہ ہے ایک ہے بندہ سپاہی ہوں سپاہی کا حیا چوکھا کرو تو بادشاہ نو سمجھو. بندہ بے وقوف ہے جہاں ہوں مولوی نو کیوں پڑ دین علم داری معلوم کیا آلم داری والے کا دا جرم زیادہ ہے تے آن اسلام گل الاٹے کہ ان پڑھ کے گنا کی? کی میں دو ہوں میںڑ مڈا ہی بیٹھا جھوٹ مارنا ہوں میرے دو گنا ہیں ایک داری منگا دا, ایک جنا ہو گئے داڑی رکھی بیٹھے ہو تو جاندا ہے. خدا نہ کرے ہوں مجرم ایک تا گنا ایک بن سی دو دسو داری کا دا نکل گئی ہے ہوں دسو جرم تے دو نا یا میرٹے میرے دو بن سین داڑی دیکھو نا داڑی رکھا اتنے آکام جو آئے لا لاحا ہو محمد رسول اللہ یہ تاری بنیاد ہے اسلام کی ہے ہوں اکیم سلاد ہی چاہے ولا تک رب جنا ہی با چاہے نماز کرائم کرو یہ با دے نہ کرو یہ بعد ہے پہلے آمنوے ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کلمے پڑھن والا سب برابر اگر وراثت ہوں مولوی کو دینن چوکی. ادر مطالبہ دین اج پابندی دا تو زیادہ کر جے مولوی دا حق دین دا حق تو مولوی دا حق ایک تے کو زیادہ ہے تو پھر انہوں وراثت چوکی کیوں نہیں دین دے دے اوتے برابر ہوئے کھڑو اتے مولوی جی جی کر کر کر کر کر یا شیطان نے اندر جو ای چکر یوروپ نے چلایا وہ گمتا پیا وہ ریل پہ چل ہے کوئی وہ آزاد جو ہی بندہ بولتا پیا دے باہر نکل کے نہیں بول سکتا یاد رکھنا وہ ناس والا دن ہے کیوں بادشاہی ہوتے ہتھی جو جملے نظام پھیلا دیتن مخلوق ساری اس پہ چل دیئے شو اللہ کے فقیر باہر ہو نہیں سکتا اس واسطے میں تو تقسیم کر کے دیتی ہے کہ اللہ تعالی و پڑھنے والا ہر مسلمان برابر ہے چاہے داری رکھے علم پڑھے نہ پڑھے جیڑا علم نہ پڑھے مطلب جہل ہو جو کچھ کرے پھر اسلام ہوں علم سننے پڑھنے بھی امان صاحب نے پڑھ کے علم آسر یا سن کے عالم علم کے نہیں تو معلوم اے ہوا میں علم پڑھیا میں زنا حرام ہے توسی سنیا جنا حرام ٹھیک ہے نا سن عالم توسی ہو گئے سن لیا نبی پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا حرام کیتا ہے ہن جادو توسی کرسو توسی میرے ورگے مجرم ہو تساں کو نہیں عالم دا جرم زیادہ ہے ایو اسا وکیل نو پھڑیا بھی دا داس آن پر جرم کرے قتل کرے کی لے تو کہ 302 تے تو وکیل ہے تو کرے کہ 302 ایک کی وا یہ عجیب گل ہے بھائی تو عالم ہے اس گل دا ان پڑھ ہے چرواہے آجڑی ان پتہ کوئی شاید نہیں نہیں جرم سدا کیوں برابر ہے سدا کیوں برابر ہے اسلام لانچی اس کھیا عالم دا جرم زیادہ ہے اس واسطے تو دنیا میں مولوی دہشت گرد دے جائ بم بنا جائ سکھائے جائن چلائے جائن جتے او بھر چود امان پسان دے آج امان دا جھنڈا چکے کرے ہر کوئی امریکہ نہ لے مولویدہ شدگار دے یہ تو اس کنجار نے چلاکی کی ہے کہ متخصیص کی تھی ہے کہ مولویدہ جرم زیادہ ہے باکہ نہ جرم امامت کبرا میرے جو بادشاہ بیٹھن سارے گنجے منجے جو آئین لکھاں کتا سارے نظام ایمان اللہ کو جرم جرم سارے ملک تے چلاوندے پے لانتی ہندے ہی جی تو جی مولوی تے انہاں دا مرے پین جے ہن ہوندا امیر عمر وانگو حاکم تے جی دس دا مولوی کا کی سدی جرات ہوندی کی جرم کردا قبل سزا ڈک دیے جرم جی نوں واسطے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جدوں کسی مجرم نوں سزا دیو جماعت نوں بلا لو ویکھن تاکہ انہاں دے دل دے خوف بیٹھے سزا نوں ویکھن تے جی پھر تے یاد رکھنا سزا کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا دوسری گل یہ کہ مولوی تے امامات کبرا ان فرق یہ کرو کہ ملیں کل جرم عام نہیں ہو سکتا کلی لے گل میری سمجھا ہے عام نہیں ہو سکتا کلی لے ٹھیک ہے نا ہوں کی پیدا ہوتا ہے مسجد جی محکوم پیدا ہو یا ہاکم اچھا محکوم غالب ہوں یا حاکم معاشرہ حاکم کے ہت یا محکوم دے